الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاه والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاه والسلام علیک یا نبی اللہ و علی آلك و یا نور اللہ مدنی شہر کے ناظرین مرحبا سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف آقب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عالی شان ہے جو بندہ مرتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کا جو سامان کیا ہے وہ انبیاء کے ذریعے ہے کوئی بھی عام انسان اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہو سکتا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے ڈائریکٹ احکامات اور ہدایات حاصل نہیں کر سکتا یہ انبیاء ہیں کہ جن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل و کرم فرماتا ہے بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی سبب کے انہیں نبوت کا مقام عطا فرماتا ہے اور کوئی بھی انسان اپنے کسی ذاتی عمل کی وجہ سے اپنے کسی کسب کی وجہ سے نبی نہیں بن سکتا یہ وہ عزت ہے وہ رتبہ ہے وہ درجہ ہے جو بغیر کسی وجہ کے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے عطا فرمانا چاہے عطا فرماتا ہے تو انبیاء اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی کے سب سے برگزیدہ بندے ہیں انبیاء کا اختتام سلسلہ نبوت کا اختتام ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہوا اور اب آکد عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں کسی بھی طریقے سے کسی بھی تعویل کے ساتھ کوئی اور شخص مقام نبوت کو نہیں پا سکتا بلکہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے اچھا اب انبیاء کے بعد جو انسانوں کی ہدایت کا سامان ہے وہ علماء کے سپرد ہے اور اولیاء جو ہے وہ بھی علماء کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اب انبیاء کے بعد جو ہدایت کا سامان ہے وہ دو گروہوں کے سپرد ہے علماء کے اور اولیاء کے اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر ولی عالم ہوتا ہے اگر وہ عالم نہیں بھی ہے تو مقامی ولایت پر فائز ہوتے ہی اسے جناب باری از وجل کی بارگاہ سے ایسا علم عطا ہو جاتا ہے کہ وہ عالم بن جاتا ہے تو علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں احادیث مبارکہ میں اور قرآن کریم کی متعدد آیات میں علماء کے فضائل ان کے مناصب، ان کی برکتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں اس آیتِ کریمہ کا اگر خلاصہ پیش کروں تو اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتا ہے ان لوگوں کے درجات کو جو ایمان والے ہیں اور ان لوگوں کے درجات کو جن کو علم عطا کیا گیا ہے ایسے ہی رب ضد علما یہ وہ مشہور دعا ہے کہ جو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو تعلیم فرمائی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مانگا کرتے تھے گویا کہ جس چیز کو مانگنے کا حکم بارگاہ رب العزت جل وعلا سے آقید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو ہوا وہ چیز علم ہے اس سے علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور اس سے علماء کے مقام کا بھی پتہ چلتا ہے اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور وہ جو نہیں جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں جی ہاں وہ برابر نہیں ہو سکتے جو جاننے والے ہیں جو علماء ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خاص مرتبے اور درجے پر فائز ہیں اور انہیں اللہ تعالی نے اپنا پسندیدہ اور محبوب بندہ بنا لیا ہے اور اس کے برعکس جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ علماء کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے تو یہ علماء کے فضائل ہیں آیات قرآن کی روشنی میں حدیث کی طرف آئیں تو حضور کی بہت سی مبارک حدیث جو علماء کے مقام کو بیان کرتی ہے کہ اللہ رسط الانبیاء کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں تو گویا کہ جو علم حاصل کر لیتا ہے وہ انبیاء کی وراثت کو حاصل کر لیتا ہے اچھا یہ وہ مقام ہے مرتبہ ہے جو علماء کو اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے عطا کیا گیا ہے اب اس مقام اور مرتبے کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو بہت سے شکو و شبہش ہوتے ہیں شاید ان کے اندر کا جو خوب سے باطن ہے وہ اس مقام اور مرتبے کو شاید برداشت نہیں کر پاتا تو انشاءاللہ شاء آج کچھ اس طرح کے سوالات ہوں گے جو یقیناً چبتے ہوئے تو ہوں گے لیکن ہمارے معاشرے میں جو ایک طرح کا انتشار پھیل چکا ہے کہ خود علماء کے خلاف اس امت مسلمہ ہی کے کچھ لوگ نادانی میں یا جان بوجھ کر حرضا سرائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ شاء آپ کو ان تمام سوالات کے درجہ بدرجہ جوابات مل جائیں گے اچھا مجسم سب, سب سے پہلا سوال میں جو آج کرنا چاہوں گا علماء کا یہ جو مقام ہے یہ جو اہمیت ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ انہیں اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ انبیاء کے بعد ان کے مقام کو جو ہے وہ مقرر فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء کے جو فضائل ہیں وہ اس کے متعلق آپ نے آیات و احادیث تو کافی ساری پڑی ہیں جن سے بڑا واضح طور پہ پتا چل جاتا ہے کہ علماء کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا شان ہے کیا مرتبہ ہے اب ان کے اس شان و مرتبے کا سبب کیا ہے تو دیکھیں اس کے اسباب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن چند ایک ان میں سے میں ارض کرتا ہوں ایک تو بڑی واضح سی بات ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کے فضائل پڑھے جو علماء کے علاوہ ہیں اور ان کے فضائل بیان کیے گئے آپ کو اس کے اندر مجاہدین کے فضائل ملیں گے آپ کو اس کے اندر عابدین کے فضائل ملیں گے آپ کو اس کے اندر جو اچھے حکمران ہیں ان کے فضائل ملیں گے اسی طرح جو انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے لوگ ہیں منصفین ہیں قاضی ہیں جج ہیں ان کے فضائل ملیں گے ان سب کے فضائل کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے دین کی بقا میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اللہ کے دین کو سر بلند کرتے ہیں اس کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں اسے پھیلاتے ہیں علماء کرام کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالی کے دین کو جو عام کرنے والے ہیں جو دوسروں تک پہنچانے والے ہیں جو سکھانے والے ہیں وہ علماء ہی ہیں سبحان اللہ ہم اگر دنیاوی مثالیں لیں تو بیسری مثالیں مل جائیں گی مثال کے طور پہ ایک استاد ہے جو ایک درجے کے اندر ایک کلاس کے اندر پڑھاتا ہے لیکن طلبہ پڑھتے ہی نہیں اب اگر اسی کلاس کے اندر ایک لڑکا کھڑا ہو اور وہ تمام طلبہ کا ذہن بنائے کوشش کرے کہ دیکھو یار ہمیں محنت کرنی چاہیے ہمیں جو ہے وہ اپنی کلاس کا نام اونچا کرنا چاہیے ہماری نیک نامی ہونی چاہیے ہمارے اسکول کا جو ہے وہ ایک نام آنا چاہیے شہر کے اندر اگر ایک طالب علم اس کے لیے بڑا کوشش کرے تو استاد کو بڑی خوشی ہوگی بے شک یار جو میں چاہتا ہوں وہ یہ کرتا ہے اچھا اسی طرح ایک اسکول ہے اس اسکول کے اندر بہت سارے اساتذہ ہیں لیکن ان میں ایک استاد وہ ہے جو دیگر اساتذہ کو بھی نظم و ضبط کے مطابق چلنے کی تلقین کرتا ہے جو طلبہ کا بھی ذہن بناتا ہے جو ان محنت بھی کرتا ہے جو اتنی محنت کرتا ہے کہ جس سے سکول کا نام روشن ہو جاتا ہے تو جو اس سکول کا ہیڈ ماسٹر ہوگا یا جو پرنسپل ہوگا اس کو بڑی خوشی ہوگی کہ یار ماشاء یہ جو ہے نا یہ میرے سکول کا نام روشن کر رہا ہے تو الٹیمیٹلی جو ہے یہ میرا کام کر رہا ہے اچھا اسی طرح کسی ملک کے وہ افراد کہ جو ملک کا نام روشن کرتے ہیں جو ملک کے اندر امن و امان کے لیے کوششیں کرتے ہیں جو ملک سے فساد اور بد امنی کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں جو دوسروں کو سمجھاتے ہیں تو انہیں ملک کے اندر ہیرو کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ بھائی اس آدمی نے ملک کا نام روشن کیا اس نے ہمارے ملک کا جھنڈا جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں جا کے بلند کیا اور جھنڈا اس نے گاڑ دیا اب عالم کا کردار کیا ہے عالم کا کردار یہ ہے کہ عالم اللہ کے دین کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ علم پڑھا رہا ہے تو یہ علم اس کا ذاتی نہیں ہے یہ خدا کے دین کا علم ہے جو وہ پڑھا رہا ہے سبحان اللہ عالم جو دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے جو تلقین کرتا ہے جو نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کی ساری کابشیں جو ہیں یہ اللہ تعالی کے دین کی سربلندی کے لیے تو چونکہ اس کی کوششیں اس کی کابشیں اللہ تعالی کے لیے ہیں تو بویا اس نے اپنی زندگی اپنے لیے نہیں خدا کے لیے وقف کی ہوئی تو جب اس نے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کی ہے خدا کے دین کے لیے وقف کی ہے تو خدا کی بارگین اس کا مرتبہ اتنا ہی بلند ہے اس لیے فرمایا گیا کہ فقی عابد سبحان اللہ ایک فقی شیطان پر ایک ہزار آبد سے زیادہ بھاری ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کو ایک عبادت گزار سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ایک فقی سے ہوتی ہے جتنی ایک عالم سے ہوتی ہے وجہ, وجہ یہ ہے کہ عابد تو اپنی تنہا عبادت میں لگ کر اپنی نجات اور اپنی فلاح کے لیے کوشش کرتا ہے جبکہ عالم اپنے ساتھ دوسروں کی فلاح کی کوشش کرتا ہے عالم خود شیطان کے وار سے بچتا ہے دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے عالم خود اللہ تعالی کی اطاعت کرتا ہے دوسروں کو اطاعت کی ترغیب دیتا ہے دوسروں کو سمجھاتا ہے اس کے بارے میں تو لہذا شیطان کے لیے جو عالم ہے وہ زیادہ سخت ہے وہ زیادہ شدید ہے وہ زیادہ تکلیف دے ہے تو یہ ایک بنیادی ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے عالم کا مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند ہے مینلی جو ہے وہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے علی کا مرتا خدا کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے مدنی چند کے ناظرین اگر اس پورے جواب کو سمیٹا جائے تو جو بنیادی نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ علما اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں یہ جو بات کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث کی روشنی سے جب بات کرتے ہیں تو وہ بات اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہوتی ہے ان کی عزت کرنا دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی عزت کرنا ہے اور ان کے دیے ہوئے پیغام کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو اس کو ٹھکرا دینا یا اس کا استحضاء کرنا وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کا استحضا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علماء کی عزت کرنے اور ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا کرنا ہے اچھا یہاں پر ایک اور سوال سب وہ جو اٹھتا ہے یا جو ذہن میں آتا ہے تو یہ ہے کہ یہ بہت سارے فضائل ہیں قرآن پاک میں بیان ہوئے احادیث میں بیان ہوئے یہ ایسا ہی ہے علما کے فضائل ہیں بالکل علما کی اہمیت ہے علما کو درجہ دیا گیا لیکن یہ کون سے علما یعنی فرسٹ تو کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بھائی فرسٹ اسٹپ بالکل قرآن ودیس سے چونکہ وہ ثابت ہے اس لیے اس کے انکار کی کوئی ریزن بنتی نہیں ہے ان کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ علما تھے جو صحابہ میں علما تھے جو تابعید میں علما تھے جنہوں نے ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے اتنے لمبے سفر کیے یہ تو وہ امام اعظم و غنیفہ تھے جو ساری ساری رات عبادت کیا کرتے تھے یہ تو وہ پرانے علما جنہوں نے اتنی ساری جو ہے دین کی خدمت کی ہے یہ وہ مراد ہے یہ آج کل کے جو علما ہیں یہ اس سے مراد نہیں ہے تو گویا وہ فرسٹ اسٹیپ کو مانتے ہیں اور آگے آ کر یہاں آج کل جو علما ہیں جو دین کی خدمت میں مصروف ہیں ان کا ٹوٹلی جو ہے وہ ڈینائی کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو کیا یہ اسی طرح یہ ہے دیکھیے اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے ایک تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو پرانے علماء ہیں نا یعنی صحابہ تابعین ان کے بعد والے ان میں سے کوئی آ کے آج کے لوگوں کو سمجھا نہیں سکتا جتنے بھی آج کے سیکولرس ہیں یا علماء دشمن ہیں یا علماء پر اعتراض کرنے والے ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی آ کے ان کو نہیں سمجھائے گا تو اس لیے یہ ان سے خوش ہیں تو بھائی ٹھیک ہے انہوں نے نہ آج آ کے سمجھانا ہے اور نہ ہم سے انہوں نے بات کرنی ہے تو ان سے خوش ہیں یہ اور آج کے جو ان کے برے اعمال کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں اور اس پر کلام کرتے ہیں وہ ان کو برے لگتے ہیں تو ویسے تو ریزن یہی ہوتا ہے ورنہ جو باتیں آج کی علماء کرتے ہیں کیا یہی باتیں پرانے علماء نے نہیں کی ہوئی آج ہم کہتے ہیں موسیقی کے بارے میں ہم کلام کرتے ہیں نا کہ بھی موسیقی جو ہے وہ یہ گانا بجانا یہ حرام ہے بے پردگی حرام ہے سود حرام ہے تو کیا صحابہ کر اسے حلال کہتے تھے کیا تاب تبا تابے حلال کہتے تھے وہ بھی تو اسے حرام کہتے تھے لیکن چونکہ ان کی تو کسی بات کو کسی انداز میں پیش کر سکیں کسی بات کو کسی انداز میں پیش کر سکتے ہیں لیکن آج کے علماء کی بات کو گمانے کی کوشش کریں وہ خود بول دیں گے بھائی صاحب میری یہ مراد یہ نہیں ہے میری وہی مراد ہے جو اصل الفاظ کا مطلب ہے تو چونکہ یہ آج کے علماء جو اس طرح کے لوگوں کے جو مزے ہیں مستیاں ہیں اور جو خر مستیاں ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں تو اس لیے آج کی علما کو جو ہے وہ فضائل کا مستاق قرار نہیں دیتے اور پرانوں کے بارے میں جو وہ بات کر کے فارغ ہو جاتے اب اپنی طرف سے ساری آیت حدیثیں بھی مان لی اور اپنا دل بھی راضی کر لیا اور آج کی علما کی نفی بھی کر دی ایک بات دوسری بات یہ ہے یہ کہنا کہ جناب یہ جتنے فضائل علما کے بیان ہوئے یہ جو سرف صالحین کے اندر گزرے ہیں یہ ان کے بارے میں آج کے علماء کے بارے میں یہ فضائل نہیں تو کیا صرف یہ علما والے فضائل کا ہی اور بھی بہت ساری چیزوں کے فضائل بیان کیے گئے نمازوں کے فضائل بیان کیے گئے تو یہ کیا انہی نمازوں کے فضائل ہیں جو پچھلے والے پڑھتے تھے سلف صالحین پڑھتے تھے یا جو آج بھی لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں ان کو بھی یہ فضیلت ملے اس زمانے میں جو لوگ مخلوق کی خدمت کرتے تھے غریبوں کا بھلا کرتے تھے تو وہ جو غریبوں کی مدد کرنے کے اور یتیموں پہ شفقت کرنے کے اور بیواؤں پہ رحم کرنے کے جو فضائل ہیں کیا وہ بھی سلف سالحین کے لیے ہیں یا آج کے لوگوں کے لیے بھی آج تو یہ کام کریں تو اس کو کندھوں میں اٹھا کے پھرتے کہنا کیا خدمت انسانیت کر رہا ہے کیا جناب یہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے کیا یتیم خانے بنائے ہوئے کیا مردوں کو کفن کے یہ کام کرتا ہے آج والے اگر وہ کام کریں جو جس کا تعلق خدمت خلق کے ساتھ ہے تب تو پرانے والے سارے فضائل پرانوں کے لیے اور اسے چار گنا زیادہ نئے والوں کے لیے لیکن عالم اگر کام کرے تو عالم کے لیے وہ فضائل کا دروازہ بند ہے ایک بار اچھا احادیث کے اندر بہت سارے فضائل اچھے حکمرانوں کے بیان کیے گئے کہ اچھا حکمران جو ہے اس کے یہ فضائل ہے وہ قیامت کے دن خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا اسی طرح بہت سارے فضائل عابدین کے لیے عبادت گزاروں کے لیے بہت سے فضائل جو ہے وہ عدل و انصاف کرنے والے قاضیوں کے لیے ججوں کے لیے تو کیا یہ بھی سارے فضائل سلف صالحین کے ہی قاضیوں ججوں حکمرانوں کے لیے ہیں یا آج والوں کے لیے بھی اگر تو یہ بھی سارے فضائل انہی کے ساتھ خاص ہیں تو پھر اللہ سبیلی تنزل ہم مان لیتے ہیں کہ جناب اب فضائل کا دروازہ سب کے لیے بند ہے سارے فضائل صرف صالحین کے لیے لیکن اگر انصاف کرنے کے سارے فضائل سابقہ والوں کے لیے بھی اور آج کے لیے بھی ہیں اگر اچھے حکمرانوں کے سارے فضائل حضرت عمل فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے بھی اور آج بھی اگر کوئی اچھا حکمران بنے اس کے لیے بھی ہیں اگر خدمت خل کے سارے فضائل صلف صالحین کے لیے بھی ہیں اور آج کے لیے بھی ہیں پھر ہیں وہ دل میں چیز نہیں آتی وہاں پر آپ نے فرق کر دیا تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ نے افت وینونہ بھی بادل کی تھا بات جو اللہ بنی اسرائیل کے یہودی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں جو ان کا دل کرتا تھا اس کو لے لیتے تھے اور جس کو دل نہیں کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے تو یہاں پر بھی یہی کیا کہ فضائل میں سے جن جن افراد کے بارے میں فضائل کا دل کیا وہاں تو سارے تسلیم کر لیے اور جہاں پر دل نہیں کیا وہاں سارے سائڈ میں لگا دیے نہیں جی یہ تو سلم صالحی کے لیے فضائل ہیں اچھا ایک اور بات میں ایسا کروں گا ہمارے ہاں عام طور پر رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب علماء کے فضائل جیسے علماء علماء ہی کے کے فضائل فضائل کی بات کر لیتے ہیں بیان کیے تو مثال ڈائریکٹ دیں گے امام اعظم کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عبداللہ ابن باس رضی اللہ امام امام غزالی وہاں جا کے مثالیں دیں گے جب بقیہ چیزوں کی باری آئے گی تو وہاں پر اگر کوئی جس کو بولتے نا کہ وہ دمڑی بھی لے کے آ جائے گا نا تو اس کے بھی فضائل اس کے خاتے میں ڈال دیں گے ارے بھائی سائنس کی بات کرتے ہو تو کیا آج کے سارے سائنسدان آئنسٹائن کیا یہ سارے نیوٹن ہیں کیا یہ سارے اسی پائے کے سائنسدان ہیں نہیں تو آج کے سائنسدانوں کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں یعنی دنیا بھی اعتبار سے ان کی تو اہمیت بنتی ہے یا نہیں بنتی جی بنتی ہے کیوں بنتی ہے اس لیے کہ بھائی آج کی سائنس کا بھی تو سارا نظام انہی پہ چل رہا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی شعبے کے اندر جو ایکسٹریملی امپورٹینٹ اور ایک یونیک لوگ ہوتے ہیں وہ چین ہی ہوتے ہیں وہ چند ایک ہی ہوتے ہیں سکھ کے اندر بھی چند ایک ہی اتنے مرتبے کے بڑے علماء ہوئے اسی طرح جو ہے وہ حدیث کے اندر بھی چند ایک ہی اتنے بڑے کے علماء ہوئے تو اسی طرح سائنس کے اندر بھی چند ایک ہی اتنے بڑے لیول کے علماء ہوئے بکیا جو دیکھا جاتا ہے مجموعی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ذمہ داریاں بنیادی طور پر اس کے سپرد ہیں کہ ان کو پورے طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اب علما کی ذمہ داری کیا ہے اگر تو علماء کی وہ ذمہ داری پوری ہو رہی ہے پھر تو فضائل ہے اور اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی تو پھر وہ فضائل بھی نہیں ہوں گے آج کے زمانے میں پوری دنیا کی جملہ مسجدیں کن کے ذریعے چل رہی ہیں علماء کے ذریعے چل رہی ہیں آج بھی پوری دنیا کے اندر قرآن کی تفصیلیں اور قرآن کے درس کون دے رہے ہیں 99% سے زیادہ علماء ہی دے رہے آج بھی حدیث کی شروحات اور حدیثوں کی پبلشنگ اور حدیثوں کا پڑھنا پڑھانا کون کر رہا ہے اور ہی کر رہا ہے آج بھی مسلمان اپنے دینی مسائل پوچھنے کے لیے کن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کون ان کو جواب دیتے ہیں وہ لمحہ ہی جواب دیتے ہیں آج بھی مسلمانوں کے اندر اگر نمازوں کا شوق ہے اگر دین کا جذبہ ہے اگر یہ حج کے لیے ان کے دلوں میں جذبہ رغبت ہے تو کس کی وجہ سے وہ لما ہی کی تقریروں تحریروں کی وجہ سے ہے کیا اخبار پڑھ پڑھ کے کسی کے دل کے اندر جو ہے وہ حج کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے علما کی تقریر جذبہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ جتنے نیک کام لوگ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ ہمارے آج کل کے ٹی وی اور میڈیا کا جو ہے وہ سارا کردار ہوتا ہے کہ اس کو سن سن کے لوگ نیک بن جاتے ہیں متقی بن جاتے ہیں نمازی بن جاتے ہیں حاجی بن جاتے غریبوں کی مدد کرنے والے بن جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ آج اگر کوئی نمازی ہے آج اگر کوئی غازی ہے آج اگر کوئی حج کرنے والا ہے آج اگر کوئی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے آج اگر کوئی ماں باپ کی خدمت کا ذہن رکھنے والا ہے آج اگر کوئی اولاد کی اسلامی تربیت کرنے کا ذہن رکھنے والا ہے وہ سارا علماء کی وجہ سے یہ تو مجموعی طور پہ جو اب بھی دین کا نظام ہے وہ علماء کی وجہ سے چل رہا ہے اب یہ کہ نہیں جناب ہم اب آج کے زمانے میں کوئی امام ابو حلیفہ نکال کے دکھاؤ تو بھائی تم بھی آئنسٹینڈ نکال کے دکھاؤ تم بھی وہ لوٹے نکال کے دکھاؤ لے دیکھے ایک سائیکار اس وقت بھی دنیا کے اندر جس کو بہت بڑا شمار کیا جاتا ہے باقی تو وہی چلتے پھرتے باقی جس طرح ہیں سارے وہ لگے ہوئے اپنے اپنے کاموں کے اندر تو جب بکیا کاموں میں سارے لگے ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے ان کے اندر بھی لگے ہوئے اور آج بھی علماء میں ایک سے بڑھ کے ایک عالیم موجود ہے جن کے بڑے بڑے کارنامے ابھی بھی موجود ہیں جو جو ہے وہ بخاری کے شارئین ہیں جو مسلم کی شروعات لکھنے والے جو قرآن کی تفسیریں لکھنے والے ہیں جو ورلڈ لیول پر اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں جن کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگ جو ہے وہ دین کی راہ پہ آئے خوف خدا کی راہ پہ آئے گناہوں سے توبہ کی اب مثال کے طور پہ اب داوت اسلامی کو لے امیر علیہ سندن مولانا لیاس قادری صاحب ایک عالمی دین ان کے ہاتھوں کے اوپر کتنے لوگوں نے توبہ کی ہے ان کی کامشوں سے کتنی مسجدیں بنی ہیں کتنے لوگ دین کی طرف آئے ہیں کتنے نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے کتنے نے ماں باپ کی نافرمانی چھوڑی ہے کتنے نے اولاد کی اچھی تربیت کرنا شروع کر دیا ہے کتنے نے شراب اور بدکاری چھوڑی ہے کتنے لوگوں نے خوری چھوڑی ہے کتنے لوگ جو ہے وہ خوف خدا ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا تو یہ ایک عالم کی کامش ہے تو لہذا اب یہ کہنا کہ نہیں جناب ہمیں ستر مثالیں دو نا تو ہی ہم جا کے, علماء کے فضائل مانیں گے تو یہ پتا چلا کہ جو فضائل بیان صلیم کے علماء کے جب وہی کام آج کے علماء سنجام دے رہے ہیں وہی ریسپانسیبلٹیز ہیں ایوری تھنگ از سیم جب سب کچھ ایک طرح کا ہے بے شک وہ اعلیٰ پائے کے تھے وہ اعلیٰ درجے کے تھے لیکن آج بھی جب یہ علماء اس طرح کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں تو وہ سارے فضائل جو ہیں ان کو بھی حاصل ہوں گے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ عام ہے اور پھر یہ فضائل جو ہیں بالعموم بیان ہوئے ہیں اس میں سپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ اس دور کے لیے تو ایسا ہے اس دور کے لیے ایسا نہیں ہے ایسا کہیں بھی نہیں آیا رخصا نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں بیان کر دیا کہ وہ جو فضائل بیان ہوئے ہیں جو کہ قرآن و حدیث میں موجود ہیں اور جو ہم بیان کرتے ہیں سنتے ہیں اس میں بے شک اللہ کی رحمت سے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے آج کے علماء جو دین کی ترویج کے لیے کوشے کر رہے ہیں اور بالمعوف نہیں خریدے کو انجام دے رہے ہیں جو قرآن و حدیث کی خدمت کر رہے ہیں ان سب کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا اچھا اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن آپ نے اپنے جواب کے ضمین میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے مطلب لوگ مختلف طریقوں سے جو علماء کے مقام کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں فضائل جو بیان ہوئے وہ پرانے زمانے کے علماء کے لیے آج سے علما وہ صلاحیتیں ہی نہیں رکھتے کہ جو پرانے علما کے پاس ہوتی تھی وہ سائنٹسٹ ہوتے تھے اس طرح سے کہ انہیں علم کیمیاں بھی آتا تھا کیمسٹری جانتے تھے फिजिक्स جانتے تھے بایولوجی جانتے تھے دے نیو میتھ ایز ویل ان کو اس طریقے سے ٹب آتی تھی وہ ایک عالم ہونے کے ساتھ ایک اچھا حکیم بھی ہوتا تھا تو اب اس طریقے سے اعتراض کرنا کہ یہ چیزیں جو میں نے بیان کی یہ تو پرانے علماء کے پاس تھی تو آج کے علماء کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس شبہ کو آپ کیسے جانا وہ سالو کریں یہ بڑا ہی کامن شبہ ہے اور بڑی کثرت سے یہ دہرایا جاتا ہے کہ جناب پہلے کے علما سائنسدان پہلے کے علماء ریاضی دان پہلے کے علماء کیمیا دان پہلے کے علماء طبہ جاننے والے پہلے کے علماء جناب وہ علم فلکیات والے ٹھیک ہے اچھا اب میں چند ایک سوال کرتا ہوں صحابہ کے نام کتنے دان تھے کتنے کتنے کیمیا دان تھے کتنے جو ہے نا وہ فلسفہ دان تھے کتنے ان کے اندر فلکیات دان تھے کسی ایک کا نام بتا دیں کسی ایک کا نام بتا دیں نمبر اب آ جائیں تابعین کے اندر تابعین کے اندر جو علماء تھے تابعین کے اندر یہ شروع ہو گیا تھا کیمیا کے اوپر یہ کچھ نہ کچھ جانا اس طرف لیکن وہ جو جانے والے تھے وہ علماء نہیں تھے امت کے فرد تھے اور امت کے افراد میں کام تقسیم ہے ہر بندہ ہر کام نہیں کرتا تو کچھ ٹم کی طرف گئے یونانی کتابوں کے ترجمے ہوئے اور انہوں نے فلسفہ پڑھا دیگر چیزوں کی طرف گئے کیمیا کی طرف بھی جانے والے تھے خود یہ یزید کا جو بیٹا تھا یہ کیمیا دان تھا لیکن جو تابعین میں دین کے علماء تھے مدینہ کے جو سات فقح تھے فقائے سبا جن کو کہا جاتا ہے نا صابے کے نام کی اولاد امام نقئی امام زہری امام شابی اور امام اسود امام القما امام حماد ان میں مجھے بتا دیجئے کہ کون سائنسدان تھا ان میں کون طب دان تھا ان میں کون کیمیادان تھا ایک بھی نہیں تھا ٹھیک ہے اچھا چار اماموں کو ذرا لے لیں امام ابو حدیفہ امام مالک امام شاف امام احمد بن حنبل کون سائنسدان تھا ان میں سے کون ان میں کیمیادان تھا کون ان میں طب کا ماہر تھا کون ان میں فلکیات دان تھا کوئی بھی نہیں اچھا اس کے بعد سیا س والے لے لیا امام بخاری امام مسلم امام ترمیری امام ابود امام رسائی امام ماجہ کون ان میں طب دان تھا کون ان, ان میں فلکیات دان تھا کون ان میں ریاضی دان تھا کون ان میں جو ہے وہ جو ہے کوئی بھی نہیں تھا تو اب بتائیے ان کے فضائل ہیں یا نہیں بہت جی بالکل ان کے فضائل ہیں یا نہیں تو یہ عجیب قسم کی ایک جہالت ہے کہ لوگ نہ تاریخ پڑھتے ہیں نہ سیرت بڑھتے ہیں نہ حالات بڑھتے ہیں نہ کتابیں پڑھتے ہیں اور اٹھ کے جناب وہ شروع کر دیتے کہ جناب پرانے زمانے کے علماء سائنس دان تھے پرانے زمانے کے علماء دے علما زمانے کے علماء یہ تھے ارے بھائی ان سے بڑے تو علماء کوئی نہیں تھے صحابہ سے تابعین سے آئمہ اربا سے سیاحت ستا کے مصنفین سے اور اس کے علاوہ جتنے بڑے بڑے تھے ان میں کوئی سائنس دان نہیں تھا تو پھر یہ جو اعتراض آج کے علماء پہ کرتے ہیں ان میں بھی کرو ان میں بھی کوئی سائنسدان نہیں تھا ان میں بھی کیمیا دان ریاسی دان نہیں تھا جو اعتراض آج کی علما پہ کہ جناب ان کو سائنس نہیں آتی تو ان کو بھی نہیں آتی تھی پھر ان پر بھی اعتراض کرو لیکن جو اعتراض کرے وہ بدبخت ہے جو صحابہ پہ اعتراض کرے جو تابعین تبا تابعین آئم اربا سہائے ستا کے مصنفین اور جو دین کے بڑے بڑے بزرگ, بزرگ گزرے ہیں جو ان پر یہ اعتراض کرے وہ بدبخت ہے وہ گمراہ آدمی ہوگا تو بات کیا نکلی بات یہ نکلی کہ بھائی کسی جب کسی فرد کی خوبیاں دیکھی جاتی ہیں تو پرائ محلے کی خوبیاں اٹھا کے لئے اس کے اندر چیک کرنا شروع کر دیتے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس فیلڈ کا وہ آدمی ہے اس فیلڈ کے اندر اس کی مہارتیں کیا ہیں اس کی قابلیتیں کیا ہیں اس کی صلاحیتیں کیا ہیں اس کی, کیا ہیں؟ اس کی خدمتیں کیا ہیں آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں یہ دیکھیں گے ان کا کردار کیسا تھا ان کا علم کیسا تھا ان کی فقاہت کیسی تھی ان کا مرتبہ اشتہار کیا تھا انہوں نے کیسا اجتہاد کیا انہوں نے امت کے لیے کیا ورثہ چھوڑا سن رحم اللہ اب آ بیٹھ گئے کہ نہیں جناب چونکہ امام ابو حدیفہ سائنسدان نہیں تھے سو سوری آئی آئی کانٹ بلیو ان ہی کیونکہ وہ ریاضی دان نہیں تھے لہذا میں نہیں ان کو مانتا تو بھائی اس ایسے پاگل آدمی کو کیا کہا جائے گا تو جس آدمی کا جو شعبہ ہے وہ اس کے اندر تلاش کرو یہ اچھی بات ہے کہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی وہ عالم دین تھا تم جا کے بھا کے پکڑ لیتے ہو تم جا کے بھا کے کو پکڑ کے آ جاتے ہو اچھا اب یہ نہیں چیز وہ تھے تو صحیح اگر یہ بات اس تھے تو ستھے کتنے تھے آپ نام گنوا دیں آپ بیس سے اوپر آپ نام گنوا کے دکھا دیں مجھے پھر. پھر ان میں بھی ایک ایک کام کے اندر وہ ماہر تھا اور پھر ان میں کئی تو ہی نہیں تھے بہت خوب یہ بول دیتے کہ جناب وہ خارج ریاضی کا ماہر تھا ٹھیک سارا آنکھوں پہ جی ریاضی کے ماہر تھے وہ دین کے بھی اتنے ماہر تھے وہ تو کوئی اماموں کے اندر نہیں آتے ہمارے وہ کوئی دین کے اتھارٹیز کے اندر نہیں آتے ابن سینا اچھا ابن سینا جو ہے ایک فلسفی تھا ایک فلسفی تھا ایک طب کا بڑا وہ ایکسپرٹ آدمی تھا اس کی وہ خدمات ہیں وہ کوئی مفسر تھا وہ کوئی محدث تھا وہ کوئی دین کا بہت بڑا فقیر تھا وہ کوئی مجتہی تھا کیا تھا اس نے جس شعبے میں کام کیا اس کی کارکردگی ہے تو آپ اس کو یوں کیوں کہتے ہو کہ نہیں جناب چونکہ یہ مفتی صاحب تھے یہ علامہ صاحب تھے ابن سینا تو اس کے ساتھ یہ سائنسدان تھے اس کے ساتھ یہ کیمیادان تھے اس کے ساتھ یہ فل بن حیاں جابر بن حیان کون سی امام کا نام ہے اس کا جابر بن حیان کا شعبہ کینیا تھا وہ اس کا ماہر تھا وہ ٹھیک ہے اور باقی جتنے بھی افراد ہیں وہ عمر خیال دوسرا جو ہے نا وہ اور اس طرح کے چتر میں نام لیے جاتے ابن رشد میں ابن رشد پھل کا ایک مین آدمی تھا ٹھیک ہے باقی اس نے سکھ کے اندر بھی کام کیا ہے تو ایک آدمی اول تو یہ بات ہی نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے علماء تھے اور انہوں نے ادھر کارنامے سر انجام دیے ارے بھائی صاحب وہ ادھر ہی کے عالم تھے وہ ادھر ہی کے افراد تھے تو اپنے شعبے میں کام کیا انہوں نے ان پہ یہ اعتراض کر دو کہ جناب سائنس میں تو کیا دین میں کیا کیا قرآن حدیث کے بارے میں کیا کیا وہاں تو کچھ نہیں کیا لیکن وہ یہ اعتراض کرے تو ابھی دیکھے کہ جہاں آگ بڑک اٹھے گی ہیں اتنی بڑی ہستی پہ اعتراض ارے بھائی اتنی بڑی ہستی پہ کیا اعتراض جس شعبے کے وہ آدمی تھے اس میں انہوں نے کام کیا بس ٹھیک ہے اچھی بات انہوں نے کام کیا لیکن آپ جو ہے وہ بالکل ہی جناب ساری دنیا کو اب اسی ایک جناب وہ تکڑی کے اندر توڑنے کی کوشش کرو کہ نہیں جناب ہم تو جو ہے وہ ہر بندے کو ابن سینا ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی ہر بندہ ابن سینا نہیں ہوتا آپ لے دیکھ کے بہت بڑی اگر مثال دیتے ہیں تو امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ جن کی دین کے اندر بھی بڑی اعلیٰ درجے کی مہارت ہے ٹھیک جن کی فلسفے کے اندر بھی بڑی اعلیٰ درجے کی مہارت ہے لیکن مادرت کے ساتھ سائنس کے اندر امام غزالی کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. وہ مسلمان عالم تھے اور فلسفی تھے ٹھیک ہے اب آپ اگر سائنس کے ذریعے آپ نے اعتراض کرنا ہے تو پھر تو امام غزالی بھی نہیں بچیں گے نکال دو پھر امام غزالی بھی کوئی کتاب یا پھر پری خیر سے نکال دو ان کو کہ نہیں جناب یہ کون سے بڑے عالم تھے سائنس انہوں نے کچھ کی ہی نہیں نہ انہوں نے بل ایجاد کیا نہ انہوں نے جناب نہیں ایجاد کیا نہ انہوں نے آئی پیڈ بنایا نہ انہوں نے یہ کیا نہ وہ کیا تو یہ اچیو ہوتا ہے کہ بات کوئی ہو رہی ہے جب آپ ابھی وہ ہمارے ایک مثال ہوتی ہے سوال گندم جواب چنا لیکن آپ یقین کیجیے یہ یعنی سوال گندم جواب چنا نہیں ہے سوال گندم ہے, جو راب بحرِ ہے ارے بھائی میں گندم کا پوچھوں بحری الکحل کو لے کے بیٹھ گئے تو امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فلسفے کے اندر بہت بڑا نام ان کا جو ان کی کہافت اور خلاصہ کتاب ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتاب اس کے ساتھ تو ان کی دو شعبوں کے اندر ایکسپرٹیز بقیہ کے اندر ان کو کے سائنسدان بنانا چاہے تو وہ آپ کی مرضی ہے ورنہ بہرحال وہ سائنسدان نہیں ہیں اچھا لیکن اب کیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب ہم ان کو انڈرمائن کر رہے ہیں نہیں ایسی بات نہیں بات یہ ہے ایک بات سمجھانا مقصود ہے کہ بھائی جب آپ کسی چیز کے اوپر بات کریں تو اس کے متعلقہ بات ہی ہونی چاہیے اس کے متعلقہ بات ہونی چاہیے آپ ادھر ادھر کی مثالیں لا کے ڈال دیتے ہیں وہاں پر دو چیزیں میں ارض کروں گا اور یہ دو چیزیں ہی اصل میں ان چیزوں کا جواب ہے نمبر ایک تاریخی اسلام کے اندر چند ہستیاں ایکسٹرا آرڈلی گزری ہیں غیر معمولی ہستیاں جن کا اصل شعبہ تو علم دین تھا لیکن وہ اپنی مہارت کی وجہ سے اپنی ذہانت کی وجہ سے اللہ تعالی کی خاص عطا کی وجہ سے وہ سائنس کے اندر بھی بڑے ماہر بن گئے ٹھیک ہے ان کے اندر یہ جو میں نے جتنے نام گنوائے تھے ہو سکتا ہے ان میں سے بھی چند ایک ہوں کہ علم دین بھی تھا اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ وہ بہت بڑے فلکیات دان تھے یا بہت بڑے کیمیا دان تھے یا بہت بڑے ریاضی دان تھے یہ ایکسٹرا آڈنی کارکردگی ہے اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ سائنس کے اندر بڑے ماہر تھے ریاضی میں بڑے ماہر تھے فلسفے میں بڑے ماہر تھے لیکن اصل ان کا شعبہ جو ہے وہ قرآن حدیث الگ الگ کی خدمات کو دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے قرآن حدیث فکر تصوف، دین کی کیا خدمت کی سائنس کو ہم ان کی فضیلت میں ڈال دیں گے کہ یار یہ ان کی فضیلت ہے لیکن اصل یہ دیکھا جائے گا جس شعبے کے اس میں کیا کیا لیکن اصل شعبے کے اوپر اس کو لیتے ہی اس کی نہیں اس کی بات نہیں کرو ہم عالمی دن کی بات کریے عالمی دین کے کی... نہیں, نہیں. مولوی مسجد میں جو جاتا ہے کتابیں تو چند لکھیں ایک آدھ تفصیل لکھ دی ایک آدھ حدیث کی شرح لکھ دی نہیں سائنس میں ان کا کیا کام ہے لاہتا ہے ارے بھائی اگر آپ نے اسی طرح جج کرنا ہے تو میری عرض یہ ہے کہ بھائی شاعروں کے اندر پہلے سائنسدان نکالو شاعروں کے اندر کون سائنسدان ہے غالم سائنسدان تھا مومن خان مومن سائنسدان تھا میر تقی میر تھے. تھے فلسفی تھے ٹھیک تو پھر نکال دو ان کو بھی فضیلت میں سے تو شاعروں کو جب پوچھا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی شاعری میں کیا مقام تھا ان کا ان کا ادب کتنا اعلیٰ تھا ان کا کلام کتنا بلند تھا ان کی شاعری کا معیار کیا تھا تو ان کا وہ دیکھا جائے گا اب کوئی آدمی بولے میں نہیں مانتا کسی شاعر کو کیا ہوا کیوں نہیں مانتے بھائی صاحب آپ ان میں قیمت آنی کوئی نہیں ان میں سائنسوں کو نہیں جانتا ان کے اندر فلکیاتی کسی کو نہیں آتی یہ روزانہ ستارے ایسے دیکھتے جیسے ہم دیکھتے ہیں اسپیشل طریقے سے دیکھو شاید اسپیشل ستارے دیکھے تو ہم مانیں گے ارے بھائی وہ شاعر ہے وہ ستارے نہیں ہے وہ. وہ ستارے دیکھنے والا نہیں ہے اچھا صحافی ہے آج تک کبھی ایسا ان میں نے سنا نہیں ہے کہ صحافیوں کے اوپر یہ سوال ہوا ہو کہ بھائی صحافی سارے کے سارے ناکار ہیں بےکار ہیں کیوں اس لیے کہ سائنسدان کوئی نہیں ان میں سے ایک دو سائنسدان بھی صحافی ہے نا ٹھیک جی؟ وہ ان کی خوبی ہے ان کی خوبی ہے وہ, لیکن وہ پہلے سائنسدان تھے وہ بعد میں صحافی بن گئے کہ اس کو بھی لکھنا شروع کر لیکن کوئی صحافت سے سائنسدان بن گیا ہو تو چونکہ صحافیوں کا سائنس نہیں آتی چونکہ ان کو ریاضی نہیں آتی چونکہ ان کو فلکیات نہیں آتی چونکہ ان کو کیمیا نہیں آتا چونکہ ان کو کیمسٹری نہیں آتی لہذا سا بیکار ہے تو اگر تو آپ اس کو تسلیم کرتے ہو تو ٹھیک ہے پھر علماء کے حوالے سے بھی بات کر لو لیکن علماء اب صحافت میں آپ بول رہے ہیں نہیں خدمات ارے تو حضور والا عالم کی بھی دیکھیں عالمانہ خدمات اس کی بھی دیکھے دینی خدمات اس کی بھی دیکھے قرآن و حدیث کی خدمات آپ سیاست دان کو لے کے بیٹھ جائیں کہ جناب سیاست دان نہیں گزرا ارے بھائی وہ سیاستدان ہے وہ سائنسدان نہیں ہے سیاست دان کی خوبی یہ دیکھی جائے گی حکمران کی خوبی یہ دیکھی جائے گی اس نے ملک کے لیے کیا کیا یہ صحافی میں یہ دیکھا جائے گا اس نے اپنے قلم کا جو وہ لحاظ ہوتا ہے وہ رکھا یا بیچا یہ لفافہ صحافی تھا یا ڈھنگا صحافی تھا سیاستدان کو دیکھا جائے گا حکمران کو دیکھا جائے گا اس نے ملک کو ڈنگ سے چلایا یا یہ کرپشن کا بادشاہ تھا تو اب ایک حکمران ہو اس نے بےچارے نے ملک کے لیے دن رات ایک کر دیا اس نے پورے ملک کا مثال کے طور پہ اس نے تعلیم ٹھیک کر دی اس نے جب وہ صحت کا شعبہ ٹھیک کر دیا اس نے انفراسٹرکچر ٹھیک کر دیا اس نے جو ہے نا وہ جاب اپارچونیٹیز دے دی لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا سب کچھ کرنے کے بعد ابھی کسی طرح کا بیوقوق کھڑا ہو سوال کرے لو جی سائنسدان تو ہے ہی نہیں کیمیا تو اس کو آتا نہیں ہے لوگ اس کو بولیں گے اس کے شکل درست نہیں ہے اس کا تو حکمران کو جب اس کی آپ حاکمیت کے پیمانے پہ جانچ رہے جب صحافی کو اس کی صحافت کے پیمانے پہ جانچ رہے جب آپ پروفیسر کو اس کی سائنس نہیں بلکہ اس کی پروفیسر اور اس کی ایکسپیرٹیز کے اوپر آپ جانچیں گے, جب آپ جو ہے وہ ججوں کو ان کو سائنس آتی یا نہیں آتی نہیں ان کے فیسلوں کے اوپر آپ جانچیں گے تو پھر عالم دین کی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں عالمی دین کی مرتبہ چیخے مانا شروع کر دیتے کہ نہیں جناب سائنسدان کیوں نہیں ہے کیمیا دان کیوں نہیں ہے ریاسی دان کیوں نہیں ہے طب دان کیوں نہیں ہے فلان دان کیوں نہیں ہے تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ بالکل پاطر قسم کا سواد ہوتا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے بظاہر پڑھے لکھے بظاہر ڈگری ہولڈر بظاہر پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ لکھتے ہوئے گما پھر عالم پیپر آ جائے گا عالم ہمارے سائنسدان پہلے کے مدرسے پیدا کرتے تھے آج کے مدرسے پیدا نہیں کرتے بھائی پہلے کون سے مدرسے پیدا کرتے تھے بتا دے ذرا ہم نے تو مدرسوں کی ہسٹری پڑھی ہے اس میں لے دے کے یہ مدرسوں کے جو چار پانچ افراد ہیں وہ تھے نظامیہ کا ایک مدرسہ تھا نظامیہ کے مدرسے میں وہ دو چار افراد ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی شوق سے یہ سارا کچھ کیا مدرسے مدرسے سے بغداد کے مدرسے سے قہرہ کے مدرسے دار نکلے ہوئے کتنے کیمیادار نکلے ہوئے وہ مدرسے دین کی تعلیم کے لیے تھے وہ سائنس کے لیے نہیں تھے شعبے جدا ہے دنیا اتنی وسیع ہے علوم اتنے تنوع آ چکا ہے اتنی کسرت ہے اتنی ورائٹی ہے ہر چیز کو جدا گانا دیکھیں آپ आप آپ ایک اردو کا پروفیسر ہیں اب اس کو اردو کا بےچارا پروفیسر پورے ملک کے اندر اس نے اردو پڑھا پڑھا کے پاگل ہو گیا اس کو بولے کہ اس کو سائنس تو آتی نہیں ہے ایک آدمی انگلش کا ایکسپرٹ ہے لٹریچر کے اندر وہ شیکسپیئر کو رٹے مار مار کے اور پڑھا پڑھا کے اس کی ستر سال کی زندگی گزر گئی آخر بولو اس کا کیا یہ بندہ ہے کوئی اس کو سائنس تو آتی نہیں ہے ارے بھائی وہ لٹریچر کا اگر وہ ماہر ہے تو لٹریچر کا سوال کرو نا یہ سائنس درمیان میں کہاں سے آ جاتی سائنس کا سوال سائنسدانوں سے کرو صحافت کا سوال صحافیوں سے کرو ادب کا سوال ادیب سے کرو شاعری کا سوال شاعر سے کرو اور میں کرو. سبحان اللہ. بہت خوب مدنی چینل کے ناظرین دوہرا معیار ہے جہاں ہم زندگی میں اور بہت سی باتوں کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہیں اور خود ہماری سوچ جو ہے وہ ہماری سوچ کو غلط ثابت کرتی ہے اور ان دوہرے معیاروں کی وجہ سے ہمارے اندر کا تضاد کھل کر سامنے آ جاتا ہے وہی چیز اس سوال کے بھی متعلق ہے کہ ایک عالم سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ سائنسدان بھی ہو ایسا ہی ہے کہ آپ کسی اردو کے پروفیسر کے بارے میں یہ توقع لگا کر بیٹھے ہوں کہ وہ سائنسدان بھی ہو اگر ایک آدھا عالم گزشتہ زمانے میں سائنسدان تھا تو بہت اچھی بات ہے لیکن عالم ہونے کے لیے سائنس دان ہونا ضروری نہیں ہے جیسے جو ایک میڈیکل کا ڈاکٹر ہے اس کے لیے ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں بلکہ اس کی جو فیلڈ ہے وہ میڈیسن ہے اس کی جو فیلڈ ہے وہ تیب ہے اس کی جو فیلڈ ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے تو اس کے لیے اس چیز کا ماہر ہونا ضروری ہے اس کے لیے ٹیکنالوجی کا ماہر ہونا ضروری نہیں ہے ایسے ہی ایک عالم دین کے لیے ایسے ہی ایک عالم دین کے لیے عالم ہونا ضروری ہے اور دیکھتے ہوئے اس کی علمی صلاحیت کا اندازہ لگایا جائے گا نہ کہ یہ کہ ہم اس کی سائنٹیفک ایکسپرٹیز کو دیکھنا شروع کر دیں اس میں ایک, ایک, ایک, یہ بات بھی جو ہے وہ بھی ہے کہ شاید ہم کہیں پر جا کر سائنس کو کہیں پتہ نہیں کون سا مرتبہ اور کون سی جو ہے نا وہ جگہ دے رہے ہیں یعنی گویا کہ ہم قرآن و حدیث سے کہیں اوپر جا کر اس کو بٹھا رہے ہیں نوز بلّہ یعنی بھئی اس کی نظروں میں ایک ہی چیز ہے کہ بھائی یہ, یہ یہ یہ کیوں نہیں ہے اس کو جب بتایا جاتا ہے بھائی قرآن اس کو آتا ہے حدیث آتی ہے تفسیر آتی ہے فقہ آتی ہے اس میں یہ یہ خدمات ہیں وہ ساری زیرو ہیں اور سائنس میں یہ ہے تو وہ اس سے ہے تو گویا کہ آج ہم اتنے مرعوب ہو چکے ہیں اتنے ہم شکست خردہ ہو چکے ہیں ایک طرح سے اور یہ شکست خردگی اور یہ مرعوبیت ہم اپنی جو قوم ہے اس میں بھی پھیلا رہے ہیں خود اپنی جو ذہنی جو ہے اذیت ہے خود اپنی جو ذہنی پسماندگی ہے اس کو لوگوں میں بھی پھیلا رہے ہیں اس طرح کے لوگ حقیقت میں اگر کہا جائے تو بےمار ذہنیت کے لوگ ہیں کہ جن کو قرآن و حدیث کی اہمیت بھی کوئی نہیں ہے جن کی نظر میں صرف وہ سائنس اور مغرب کی جو ایشو عشرت والی زندگی ہے وہ بس نظروں میں ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی سائنس کا یا ٹیکنالوجی کا یا اس طرح کا انکار کر رہے ہیں اس ایک اور سوال اس طرح کا کیا جاتا ہے یہی لوگ اس طرح کے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علماء ہر معاملے میں کیوں جو وہ بولتے ہیں خدائی ہی فوجدار بنے پھرتے ہیں منع کرتے ہیں ہمیں کہ بھائی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یا اس طرح کی چیزیں کیوں بیان کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم بھی جانتے ہیں اور یہ جو ہے نا وہ صحیح غلط بالکل ہمیں معلوم ہے تو یہ ہر معاملے میں کیوں جو ہے نا وہ منع کر رہے ہوتے ہیں یا بیان کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں پر کسی لیول پہ جا کر ہمیں وہ سٹاپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جو کرنا چاہیں وہ کریں دیکھیے ہر معاملے میں بولنے کی جو بات ہے وہ باہر علماء پر تو صادق نہیں آتی ہماری میڈیا پر صادق آتی ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر بولتے ہیں خا اس کو علی بے بی اس چیز کی نہ آتی ہو وہ معاملہ تاریخ کا ہے وہ سائنس کا ہے وہ نفسیات کا ہے وہ سیاست کا ہے وہ عمر خارجہ کا ہے وہ عمر داخلہ کا ہے تو ہمارا ہر بندہ جو بیٹھا ہوتا ہے میڈیا پہ وہ اسی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ اور اس کے اوپر وہ دھڑنے سے پوری رائے دے رہا ہوتا ہے اگر جو اس نے کبھی کون پڑھا ہوتا ہے اس کے بارے میں نے کچھ اور کیا ہوتا ہے تو ہر معاملے میں رائے دینے کا جو مرض ہے یہ اولما میں نہیں ہے یہ دوسری جگہوں پہ ایک بات اب رہا یہ کہ علماء ہر معاملے میں رائے دیتے ہیں تو وہ وہاں رائے دیتے ہیں جہاں دین کہتا ہے کہ دین کی رائے یہ ہے ہر چیز کے اندر نہیں جہاں دین کی انوالومنٹ ہے وہاں پر رائے دیتے ہیں اب کیوں دیتے ہیں اس کی بڑی والد کی وجہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے دعوے کے ساتھ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام دین ایک کامل ہے ٹھیک قرآن فرمایا لکم دینکم. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا نبی پاک علیہ دین کامل لے کر دنیا میں تشریف لائے اب دین کامل وہی ہوگا کہ جو انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں اپنی رہنمائی دے گا خواہ وہ شادی کا معاملہ ہے یا وہ کاروبار کا ہے یا وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کا ہے وہ پروسیوں کے ساتھ معاملات کا ہے وہ کچھ چیز بیچنے خریدنے کا ہے وہ انسانی اخلاق کا ہے ہر معاملے کے اندر اگر اس کی رائے ہے تو پھر وہ دین کامل ہے اگر مثال کے طور پر صرف عبادت عبادت کے معاملے میں تو دین کے احکام موجود ہیں لیکن خاندانی معاملات میں کاروباری معاملات میں اخلاقی معاملات میں معاشرتی معاملات میں معیشت کے معاملات میں اگر دین کا کوئی حکم نہیں ہے تو پھر دین کامل نہیں ہے دین کامل تبھی ہوگا کہ جب وہ عبادت سیاست معیشت معاشرت اور اخلاقیات ان سب چیزوں کے اندر اپنے احکام دے ٹھیک یہ ہماری ایک بات ہے مسلمان ضرور مانتا ہے کہ ہاں دین نے ہر چیز کے بارے میں احکام دی اب ان میں سے جب کسی چیز کے اندر کوئی خرابی آئے گی تو دین کا حکم بھی آئے گا تو اب جو دین کا حکم آئے گا بتائیے وہ دین کا حکم کون بتائے گا کیا دین خود بولے گا کیا کوئی قرآن پاس سے آواز نکلے گی کیا خانہ کعبہ سے کوئی لیٹر آئے گا کیا ہوگا جو دین کے نمائندے ہیں وہی کلام کریں گے نا وہی کلام کریں گے ریاست ملک چلاتی ہے ریاست عوام کے حقوق کا لحاظ کرتی ہے تو ریاست کیا خود کرتی یا ریاست کے نمائندے ہوتے ہیں ریاست کے نمائندے ہوتے ہیں حکومت ریاست کی نمائندہ ہوتی ہے وہ امپلیمنٹ کرتی ہے وہ چیزیں بتاتی ہے وہ سارا کچھ کرتی ہے اسی طریقے سے اب مثال کے طور پہ معیشت کا معاملہ ہے اور معیشت میں ہے سود تو دین یہاں پر اپنے حکام دے گا تو دین کیسے خود بولے گا دین کے نمائندے بولیں گے علماء ہی بولیں گے علماء ہی بات کریں گے کہ یہ سود ہے یہ حرام فیملی میٹرز کے اندر ایک شخص اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے یا بیوی ہی اپنے شوہر پہ ظلم کر رہی ہے دین یہاں پر حکام دے گا وہ حکام کون بتائے گا علماء بتائیں گے ٹھیک لوگوں کے معاشرے کے اندر بیسے قسم کی خرابیاں پائی جا رہی ہیں لوگ جو ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا کر ہی نہیں رہے انہوں نے بالکل اگنور کر دیا ایک دوسرے کو تو یہاں دین کے احکام ہیں وہ دین کے احکام کون بتائے گا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء اس لیے کلام کرتے ہیں معاملات کے اندر کہ وہ دین کامل کے نمائندے ہیں اور دین کامل کے احکام ہر شعبے کے بارے میں ہیں اور وہ احکام ان علماء نے بتانے ہیں وہ سائنس دانوں نے نہیں بتانے وہ صحافیوں نے نہیں بتانے وہ پروفیسروں نے نہیں بتانے وہ انہوں نے بتانے ہیں جن کو اس کا علم ہے سائنس سائنس کی بات بتائے گا صحافی اپنے صحافت کے اعتبار سے کلام کرے گا لیکن قرآن و حدیث کے مطابق جو کلام کرے گا وہ عالم ہی کرے گا یہ تو ایک بڑی بڑی ہی سی بات ہے کہ جو قرآن و حدیث جانتا ہے وہی وہ بات بتائے گا نا جو قرآن و حدیث نہیں جانتا جیسے صحافی نہیں جانتے جیسے سائنسدان نہیں جانتے جیسے حکمران نہیں جانتے جیسے یہ کیمیادان نہیں جانتے ریاضی دان نہیں جانتے یہ طبیب اور ڈاکٹرز نہیں جانتے تو یہ تو قرآن حدیث کے احکام نہیں بتائیں گے تو جب علماء جانتے ہیں تو علماء ہی دین کامل کے احکام بتائیں گے تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارا دین دین کامل اور دین کامل وہ جو ہر معاملے کے اندر رہنمائی کرے اور وہ رہنمائی اس دین کے نمائندے اور اس کے جاننے والے ہی کریں گے اور وہ جاننے والے علماء ہیں لہذا علماء ہر معاملے میں کلام کرتے ہیں ایک بات دوسری بات دوسری بات, دوسری بات علماء کا ایک منصب حدیث کے اندر بیان کیا جیسے شروع کے اندر انہوں نے بھی حدیث مبارک کو پڑی کہ علماء واراسات المبیا علما نبیوں کے وارث ہوتے ہیں کس چیز میں علم میں اور دین کے اندر دن و دنار میں نہیں ٹھیک علم اور دین میں امبیا علیہ السلام لوگوں کی اخلاقیات بھی درست کی کہ بھائی یہ کم تولنے والا کام نہ کرو سود نہ کھاؤ انہوں نے لوگوں کے کردار بھی درست کیے کہ بدکاری نہ کرو یہ جو اقلام بازی ہے یہ نہ کرو ٹھیک انہوں نے لوگوں کے اپنے جو باہمی گھر کے معاملات ہیں ان کے اندر بھی ان کو تعلیمات دی تو امبیا علیہم السلاط والسلام لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے ہر معاملے میں اور علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں تو اب یہ وارث کیا کریں اسی کام کے لیے تو ان کو وارث بنایا گیا ہے کہ جیسے انبیاء علیم السلاط لوگوں کی اصلاح ہر معاملے میں کرتے تھے تو اے علماء تم نبیوں کے وارث ہو تم بھی لوگوں کی اصلاح کرو ہر معاملے کے اندر تو اب بتائیے کہ جب علماء ہر معاملے میں جہاں دین کی, دین کی بات ہے وہاں پر کلام کرتے ہیں تو یہ ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے کہ بھئی نہیں کریں گے تو یہ تو منصب سے ہے نہیں کریں گے تو یہ منصب سے غداری یہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ارشاد فرمایا لو لا وحبارو سخت فرمایا بنی اسرائیل کے لوگ حرام کھاتے تھے رشوت کھاتے تھے سود کھاتے تھے فرمایا حرام کھاتے تھے ایک دوسری بات وہ گناہ کی بات کرتے تھے گالی دینا جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا اور جو ہے اللہ کی آیتوں میں ہیر پھیر کرنا وہ یہ کرتے تھے اب جب معاشرے میں اور لوگوں میں یہ چیز تھی تو ان کے علماء نے اور ان کے پیروں نے جو درویش تھے ان کے انہوں نے منع نہیں کیا تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کیوں نہیں کیا لاحب اکل فرمایا یہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے کتاب کا علم رکھنے والے اور جو ان کے درویش تھے تصو کی باتیں کرنے والے انہوں نے لوگوں کو گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا تو اب اگر ہمارے علماء نہ کریں ہمارے علما نہ کریں تو یہی فرمانا ہمارے علماء کے بارے میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگر علماء معاشرے میں برائیاں دیکھیں وہ دیکھ رہے بے حیائی پھیل رہی ہے بے یوسیت پھیل رہی ہے بے پردگی پھیل رہی ہے کیٹ واک ہو رہی ہے فیشن شو ہو رہے ہیں میوزیکل شو ہو رہے کنسرٹ ہو رہے گانے باجے ہو رہے ہیں جو ہے وہ سارے جو ہے نا وہ گناہ کے مشورے ہو رہے ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے حقوق طلب ہو رہے لوگ بے دینی کی طرف جا رہے دین سے دور ہو رہے دین کے اوپر کلام کر رہے نماز نہیں پڑھ رہے زکاط نہیں دے رہے حج نہیں کر رہے فرائض نہیں ادا کر رہے ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے علماء خاموش بیٹھے رہے اگر وہ خاموش بیٹھے رہیں گے لوگ سود کھا رہے ہیں لوگ رشوت لے رہے ہیں معاشرہ رشوت کے اندر ڈوبا ہوا معاشرہ جائے وہ جب لوگوں کو جب وہ باطل اور مردود قسم کی چیزیں کھلانے کے اندر ڈوبا ہوا ملاوٹ ہے حام ہے ذخیرہ اندوزی ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے علماء خاموش بیٹھے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن فرمائے گا کیوں نہیں منع کرتے یہ علماء کیوں نہیں منع کرتے لوگوں کو حرام کھانے سے اور گناہ کی بات کہنے سے تو بتائیے یہ گناہ کی بات سے روکنا یہ معاملات میں کلام کرنا یہ خدا کا حکم ہے یہ نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے یہ نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے یہ کریں گے تو ہی ان کی بچت ہے تو ہی ان کی نجات ہے تو ہی اپنے منصب کے حقدار ہے اگر یہ اپنے منصب کے تقاضے پوری نہیں کر رہے تو پھر یہ منصب سے بے وفائی کر رہے ہیں اور پھر اس کا انجام پتا کیا ہوگا اس کا انجام وہ ہے جو اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا فرمایا کافاروین بلی اسراسانی مریم عیسا علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل کے ان لوگوں پہ لاند کی گئی اور یہ اسی کی تشریح کے اندر ہاں یہ احادیث موجود ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء نے اپنے قوم میں برائیاں دیکھی تو پہلے شروع میں منع کیا پھر آہستہ آہستہ چپ ہو گئے جیسے آج کل لوگ بولتے نا یار چپ رہو خاموش رہو یار. تمہیں کیا دربار میں بات کرنے تو اس زمانے کے علماء خاموش ہو گئے مورانیا دیکھتے تھے کہ ٹھیک ہے یار کر رہے لیکن دور رہتے تھے لوگوں سے پھر آہستہ آہستہ ان سے گلا ملنا شروع ہو گئے کہ چلے یار ہیں تو اپنے لوگ نا اپنے ہم وطن ہیں اپنی ہم قوم ہیں ملنا شروع ہو گئے پھر آہستہ آہستہ جب ان کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء کے دل بھی ان کی عوام جیسے کر دی اور پھر سب کو اکٹھے کر کے سب پہ لانت کی تو یہ علماء کا فرض ہے یہ علماء کا منصب ہے یہ علماء کی ذمہ داری ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا کنتم <تصفح> خیر کن تم خیر امترجت عن المنکر تم بہترین امت جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو تو یہ امر بالمعروف اور اور عن المنکر یہ ہمارا فریضہ ہے یہ ہمارا منصب ہے یہ علماء کی ذمہ داری ہے وہ عالم ہی خدا کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے کہ جس کے سامنے فتنے ہو رہے تباہیاں ہو رہی گنا ہو رہے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اور وہ گنگا شیطان بن کے بیٹھا ہوا ابیس مبارک میں واضح الفاظ یہ ہے فرمایا الحق شیطان ان اخرس کہ حق بیان کرنے سے چپ رہنے والا گنگا شیطان ہے عالم نہیں ہے اسی طرح ایک دوسرے حدیث وبارک ہے اس نے فرمایا کہ جب لوگوں میں فتنے برپا ہو جائیں جب بداطیں عام ہو جائیں جب گناہ کثرت سے ہو جائیں تو جو عالم اپنے علم کو سنبھال کے بیٹھا رہے اور بولے نہیں جیسا کہ آج کے لوگ بولتے ہیں جیسا کہ آج کا میڈیا کہہ رہا جیسا کہ آج کے سیکولر کہہ رہے کہ چپ رہو یار تم کیوں بولتے ہو تو فرمایا کہ جو چپ رہے گا اور اپنے علم کو ظاہر نہیں کرے گا اس پہ خدا کی لانت ہے خدا کے فرشتوں کی لانت ہے تو بتائیے یہ جو صرف خاموش رہا اس پہ خدا کی لانت اور خدا کے فرشتوں کی لانت ہے تو جو اس کو خاموش رہنے کا کہہ رہا ہے کہ چپ رہو نہیں بولو جو ہوتا ہے معاشرے میں ہونے دو یہ کنسرٹ ہو رہے لوگوں کا معاملہ ہے ڈانس کر رہے لوگوں کا معاملہ ہے گھروں کے اندر بے حیائی ہے لوگوں کا معاملہ ہے کو ایجوکیشن ہے لوگوں کا معاملہ ہے اگر وہ کیٹ واک کرتے ہیں لوگوں کا معاملہ ہے فیشن شو لوگوں کا معاملہ ہے فلمیں بناتے لوگوں کا معاملہ تم کیوں بولتے ہو جو نہیں بولے گا اس کے لیے یہ وعید ہے اور وہ جو بولنے والوں کے منع کر رہے ہیں اس کے لیے کیا ہوگا اس کے لئے اس سے زیادہ وعید ہوگی اس کے لئے اس سے زیادہ وعید ہے تو اس لیے علماء ان سارے معاملات کے اندر کلام کرتے ہیں گویا کہ یوں ہوا کہ و اسلام کو ملانا چاہتے ہیں گویا کہ فرق ہی نہیں کرتے کچھ لوگ غلط ثلط سی اصطلاحیں جو ہے نا انہوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ یہ کون سا خدائی فوجدار ہے جوہاری کو منع کرتے پھر اس طرح کی لوگ باتیں الٹی سیدھی کر کے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملا کر تو کسی چیز میں فرق ہی نہیں رکھتے اور کہتے ہیں جی منع کرنا کس کا منصب ہے کس نے آپ کو یہ بنا دیا ہے تو اس طرح کی جو باتیں گویا کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ وہ ایک طرح سے اگر دوسرے لفظ میں کہا جائے اس اسلح پر فرما دیں گے شیطان کے نمائندے ہیں کہ بھائی لوگ تو علاوہ خیر کی دعوت دے رہے ہیں یا بری بات کو برا کہہ رہے ہیں اور آپ اسے روک رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ آپ کو یہ منصب کس نے دیا ہے تو آپ کس کے نمائندے ہو قرآن تو جب یہ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ یہ امت ہے خیر امت ہے تم خیر امت ہو اور بھلائی کا حکم دو بھلائی سے منع کرو اور یہ اس سے روک رہے اور کہہ رہے تمہارا منصب ہی نہیں ہے یہ تو گویا کہ یہ شیطان کا مقصد پورا ہو رہا ہے اس کے اندر اس کے اندر شیطان کا گویا کہ مقصد پورا ہو رہا ہے کہ وہ اس کا نمائندہ بن کر لوگوں کے روک رہا ہے مدی چن کے ناظرین جب بھی دین مخالف لوگ دین کے خلاف بولنا چاہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کن کے خلاف بولتے ہیں وہ علماء کے خلاف بولتے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم طبقہ علماء سے مسلمانوں کو دور کر دیں گے تو مسلمانوں کو ہم اسلام سے دور کر دیں گے اس کے نبی سے دور کر دیں گے اور اللہ سبحان و تعالی سے دور کر دیں گے تو خبردار ہرگز اگر آپ کسی شخص کو علماء کے خلاف بولتا ہوا دیکھیں تو اس کی صحبت میں نہ بیٹھیں اپنے عزیز و اقارب کو اور بچوں کو ایسے بدبخت اور بدباطن شخص کی صحبت سے بچائیں اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں کچھ نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم